اللہ نے ادب والے گھر کبا کو لوگوں کے کام کا باعث کیا اور حرمت والے معاونہ اور حرم کی قربان اور گلے میں علامت آویزاں جانوروں کو یہ اس لیے کہ تم یقیں کرو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ زمیں میں اور یہ کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے